اور اسی کی طرف پھیریں گے یوں کہو کہ ہم آمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اترا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور عقوب اور ان کے بیٹوں پر اور جو کچھ ملا مسا اور اسا اور انباک کو ان کے رب سے ہم ان میں کسی پر آمان میں فرق ناؤ کرتے اور ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہیں